اور سنیا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے جبکہ فکر جافریا اور, اور مومن میں کیا کیا؟ مسلمان مومن دونوں ایک, ایک ہیں فارسی پھر میں مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایمان والوں کا لفظ جو ہے مومنین کا وہ عربی میں استعمال ہے مسلم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے عربی میں تو وہ اپنے آپ کو ہم سے ایک الگ گروہ تصور کر کے ہم آپ کو سب کو تو وہ عام کھاتے میں لکھ کر کے امرے مجبوری مسلمان کہہ دیتے اور اپنے آپ کو کہتے مومن اب فرق کیا ہے یہ میں آپ کو ایک علمی فرق بتا دوں جو بڑا ایمان تازہ کرنے والا دو مسلمانوں میں دہلی میں جھگڑا ہو گیا بھائی مسلمان کس کو کہتے مومن کس کو کہتے آپس میں لڑنے لگے ان کا لڑنا بیکار ہے شاہ عبد العزیز محدودی دہلوی بہت بڑے عالم ہیں رحمت اللہ تعالیٰ اللہ ان کے پاس چل کے ہم اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں یہ دونوں وہاں پہنچے تو شاہ عبدالعزیز محدید دہلی بڑے ذہین آدمی تھا بڑے عقلم آدمی تھا بڑے مناظر سبحان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی سند حدیث جو حضرت علیہ رسول ماروی رحمت اللہ علیہ سے ملی تو حضرت علیہ رسول مارروی حدیث کے معاملے میں تلمیز تھے شاہ عبد العزیز ویلی رحمت اللہ یہاں تک کہ بہت بڑے امام حضرت علامہ خیرآبادی رحمت اللہ وہ بھی حضرت شاہ عبد العزیز دیلوی کے شاگرد تھے اور شاہ عبد القادر محدودی دلوی کے بھی شاگرد ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے ان کی ذہنی سطح کو دیکھ کر سمجھا کوئی یہ علمی مسئلہ نہیں اور وہ بڑی باری بھی نگاہوں سے پہچان لیتے اب ان کا ایک لطیفہ بتاتا ہوں آپ ایک عیسائی آ گیا حضرت شاہ ابد العزیز دلوی کے پاس مریدین مسلمان بیٹھے ہوئے اس کی واردات کا طریقہ دیکھیں اس نے کا شاہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ان کا کیا مسئلہ کہنے لگے ایک آدمی آ رہا ہے اور راستہ بھول گیا تو ایک آدمی زندہ ہے اور ایک آدمی مردہ جب یہ آئے تو وہ آدمی جو زندہ ہے وہ اس کے قریب بیٹھا ہوا وہ آدمی جو ہے وہ آرام کر رہا تو یہ راستہ کس سے پوچھے جو سو رہا ہے یا جو مر گیا اس سے پوچھے یا زندے سے پوچھے وہ سمجھ گئے یہ فرق کرنا چاہتا کہ ہمارے حضور کا تو وسال ہو گیا اور اسال ہے سلام زندہ تو راستہ تو عیسا علیہ سلام بتائیں گے تمہارے نبی تو دنیا سے چلے گئے شاہ صاحب نے فرما اچھا بیٹھنے کے بعد کہنے لے کہ یہ جو آدمی سو ہے نا, اس کے یہ کیوں بیٹھا ہوا ارے کہنے اس لیے بیٹھا ہوا کہ یہ اٹھے تو راستہ بتا تو تو بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جا جب وہ اٹھے گا تو تجھے بھی بستا راستہ بتا دے گا تجھے بھی راستہ بتا دے بڑے ذہین آدمی فرما مسلمان کیا ہے مومن کیا ہے کیسا شاندار جواب دیا فرما ہمارے یہاں ہر اس آدمی کو مسلمان کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے کہ مومن فرما مومن اس کو کہتے ہیں جس میں اسلام داخل ہو جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے کھاتے پیتے وہ مستفیٰ علیہ السلام کا غلام نظر آئے وہ حضور کا موتی اور فرما بردار نظر آئے یہ فرق شا عبدالعزیز محدودی دلوی نے بیان کیا اور ان مومینوں کو چھوڑے جو پوچھتے ہیں تو پتا نہیں کیا معاملہ ہیں ان کے اللہ تعالی محفوظ